اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی کہا کہ جان میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ خا